اللہ فتب الکم الباد رشت اور اللہ نے بعض کو بعض پر روزی کے معاملات میں فوقیت دی بڑائی دی کسی کو روزی زیادہ دی گئی کسی کو کم جسے زیادہ دی گئی یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے اور جسے کم روزی دی گئی یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے بلکہ روزی کا زیادہ ہونا کم ہونا یا آزمائش کے لیے اللہ اس سے راضی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے فمن لذینہ لو بس وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی بے غور دی رسف علامہ ملکت وہ اپنی روزی کو اپنے مال کو اپنے غلاموں میں تقسیم اس طرح نہیں کرتے فہم فی سوا کہ وہ آپس میں برابر ہو جائیں بلکہ ذاتی اور اتا کا فرق ہوتا ہے آپ اپنے نوکر کو اپنے غلام کو جو کچھ بھی دیں گے ہر کوئی یہ کہے گا کہ اس غلام کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ آقا نے دیا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی ولی کو کسی نبی کو کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا یہ عطائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتی ہے تو ذاتی اور عطائی میں کبھی برابری نہیں ہو سکتی تو جب فرشتہ نبی اور ولی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا تو اے مشرقین مکہ ذرا غور کرو کہ یہ بے جان پتھر یہ بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں فهم وہ آپس میں برابر ہو جائیں آقا اور غلام دونوں برابر ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا آفا بن یادون کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں جا اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے ہی جوڑے بنائے کسی کو مونس پیدا کیا کسی کو مذکر پیدا کیا اور پھر تمہارے جوڑے بنائے وجہ اعلی لکم بن ازوا جے کو تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے پیدا فرمائے بنی نا اولاد وہ حفا دتن اور پوتے نواسے پوتا ہونا یا نواسا جو ہے وہ بھی تو اولاد ہی ہے حفا دتن پوتے نواسے اللہ تبارا کو بتا کہ تمہیں شکر کرنا چاہیے نہ تو تم نے اپنی اولاد کی آنکھیں بنائی ہیں نہ کان بنائے ہیں اللہ نہ چاہے تو کوئی اولاد نہ ہو اللہ تعالی اولاد دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ میاں بیوی بی کے درمیان اولاد کا سلسلہ نہیں ہوتا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کوئی خرابی بھی نہیں ہے تو ڈاکٹر پھر مجبور ہو کر یہی کہتا ہے اللہ کی مرضی یہاں پر بندے کی بے بسی اور اللہ رب العالمین کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے تو اولاد ہوتی ہے انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اسی طرح اگر اولاد نہ ہو تو عورت کا کوئی قصور بھی نہیں ہے یا صرف بیٹیاں ہوں تو عورت کا کو کوئی قصور نہیں ہے. کہ جس کی وجہ سے عورت کو منحوس سمجھا جائے اس طرح کی باتیں کہنا مسلمان کے دل کو دکھانا ہے اور جہنم میں جانے والے کام ہے وہ رضا کو یہ بات اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ روزی دی باقی کیا وہ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں وہ یا بدون امند یہ بات آپ سن چکے فرشتے کو ولی کو نبی کو اللہ نے کیسی کیسی قدرتیں دی ہیں اب حضرت ملک الموت علیہ صلاح کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے رہ کر پوری کائنات کو دیکھتے ہیں اور ایک وقت میں ایک سیکنڈ میں اگر ہزاروں لوگوں کی روح قبض کرنی ہو تو ہزاروں جگہ پر آپ موجود ہوتے ہیں ہر ایک آپ کی نگاہ کے اندر ہے اس قدر طاقتیں ہیں فرشتوں میں انبیاء میں اولیاء میں مگر پھر بھی وہ خدا نہیں ہیں اللہ کے برابر نہیں ہیں یہ طاقتیں اللہ نے دی ہیں اور بےزن اللہ طاقتیں ہیں تو یہ مشرقین مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ بت تو کچھ بھی نہیں رکھتے یہ تو بے جان ہے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں خود انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو ان کی پوجا کرنے والا کتنا بھی عقل ہے وہ یابون امن دلہ اور یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں لا یم لکم من منس سماوات امل ارد وہ ان کے لیے آسمان و زمین کی روزی میں سے کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہے روزی دینے والا حقیقی مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہ بدھ تو ظاہری طور پر بھی کوئی چیز نہیں دے سکتے مجازی طور پر بھی کوئی چیز نہیں دے سکتے ولا یس وہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے فلا تو ربول اللہ <الْأَمْثَال> بس اللہ کے لیے برابر والے مثل قرار نہ دو ان اللہ لا تَعْلَمُونَ بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ مثلا عبدًا اللہ تعالی مثال بیان فرماتا ہے ایک غلام کی جو مملوک ہے کسی آقا کی قید میں ہے لا یقین علی شعین وہ خود اپنے کام پر قادر نہیں ہے مر رض ہو اور جو ہم نے اسے روزی دی مینا ہماری طرف سے رسمن حسنن اچھی روزی فہو یون تیک مین ہوں و جہرن وہ چھپا کر اور ظاہری طور پر اسے خرچ کرتا ہے حل یس کیا یہ دونوں برابر ہیں یعنی ایک تو مالدار ہے جو آقا ہے اللہ نے اسے روزی دی وہ دن رات وہ روزی خرچ کرتا ہے اور ایک غلام ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ ایک پائی بھی کسی کو نہیں دے سکتا تو بتائیے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے دونوں برابر نہیں حالانکہ غلام کو بھی دینے والا اللہ تعالی ہے اور آقا کو دینے والا بھی اللہ تعالی ہے لیکن آقا اور غلام جب دونوں برابر نہیں ہے تو پھر مخلوق اور خالق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں مخلوق کو اللہ کے مد مقابل سمجھنا اور خدا سمجھنا الہ سمجھنا معبود سمجھنا کتنی بڑی نادانی ہے کہ مخلوق کو جو بھی طاقت ہے قدرت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے تو اللہ کی عطا سے جو ملا وہ اللہ سے لے کر دوسروں کو دینے والا یہ اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا عبادت تو صرف اللہ ہی کی کرنی ہے یہاں پر مشرقین کو چوٹ ہے کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تو ظاہری طور پر بھی کچھ نہیں دے سکتے اگر ظاہری طور پر بھی کوئی کچھ دے سکتا ہوتا جیسے فرون ہے فرون ملک کا بادشاہ تھا نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا حکومت اس کے ہاتھ میں تھی سب کچھ دے سکتا تھا دنیاوی اعتبار سے لیکن پھر بھی وہ خدا تو نہیں ہے اسے خدا سمجھنا الہ سمجھنا معبود سمجھنا اس کی پوجا کرنا یہ تو حرام ہے اسے جو طاقت دی کس نے دی اللہ نے دی تو جب اس کی پوجا حرام ہے تو ایک بے جان پتھر کی پوجا کس قدر بے اقلی کی باتیں ہیں اور عام بادشاہ سے زیادہ طاقتیں ولیوں میں ہیں اس سے زیادہ طاقتیں فرشتوں اور انبیاء میں ہیں تو جب یہ طاقتیں ہیں پھر بھی عقیدہ یہی ہے بز اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بار بار کیا فرماتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں مریضوں کو شفا دیتا ہوں پھر کیا فرماتے ہیں بز نلہ یہ طاقتیں مجھے کس نے دی ہیں اللہ نے دی ہیں الحمد تمام خوبیاں صرف و صرف اللہ کے لیے ہیں بل بلکہ اکثر مور ان میں سے اکثر جانتے نہیں و غرب اللہ مسل رج اللہ تعالی دو مردوں کی مثال بیان فرماتا ہے آحاد اب کم لا یقیر اعلی شعین ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے بول ہی نہیں سکتا وہ ہوا کل اعلی وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے یعنی ایسا غلام جو گونگا ہے اور وہ گونگا بھی ہے اور کسی کام کا بھی نہیں ہے تو آقا پر بوجھ ہے بیکار ہے ائی نما لا وجی ہو اس کا آقا جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے جہاں بھی جاتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا بلکہ نقصان کر کے آتا ہے حل یس طوی ہوا کیا یہ غلام اس کے برابر ہے مئی یا امور عدلی کہ جو کہ انصاف کا حکم دیتا ہے وہ اعلیٰ سے غوف مستقیم اور وہ سیدھے راستے پر ہے مراد یہ کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہے یہ بیکار قسم کا غلام اس سے مراد کافر ہے اور انصاف کا حکم دینے والا اور سمجھدار اس سے مراد مومن ہے تو مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے